واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليه وسلم ذللا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داود من روايه نافع عنه وصححه الشيخ الوان رحمه الله في سنن داود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم بے اینا کرنے لگ جاؤ جب تم بے اینا کرنے لگ جاؤ گے اور بیلوں کے دموں کو پکڑ لوگے اور کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے اور جہاد ترک کر دو گے تو اللہ تبارک و مطالعہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا اور اس ذلت کو اس وقت تک نہیں ہٹائے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ سونا نبی داود کی روایت ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا اس حدیث کی مختصر سی تفسیر کی طرف چلتے ہیں تشریح کی طرف آتے ہیں کہ جب تم بیع عینہ کرنے لگ جاؤ گے العینہ عینہ عینہ اس بے کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص سے کسی سے کوئی چیز ادھار لے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے وہ چیز اس سے ادھار لے پھر اس کے بعد جب وہ مقررہ وقت آ جائے اور وہ ادھار لینے والا شخص اس چیز کا پیسہ نہ دے پائے تو یہ ادھار دینے والا شخص اس سے یہ کہے کہ یہ چیز تم مجھ سے کم قیمت پر بیچ دو سوریال کی کسی سے کسی کوئی چیز کسی نے ادھار خریدی اور کہا کہ ایک مہینے کے بعد ہم پیسہ دیں گے جب پیسہ دینے کا وقت آیا اور وہ پیسہ نہیں دے سکا تو بیچنے والے نے کہا کہ وہی چیز مجھ کو جو ہے نبے ریال میں بیچ دو واپس دے دو تو اس خریداری کو اس معاملے کو شریعت کی اصطلاح میں بےینا کہتے ہیں گویا کہ اس میں سود کی ایک قسم پائی گئی جب امت میں یہ چیز رائج ہو جائے گی اور دوسری چیز کہ جب تم بیلوں کے دموں کو پکڑ لو یعنی تم مال مویشی کے پیچھے لگ جاؤ گے یعنی مال کمانے میں حلال اور حرام کی تمیز مٹ جائے گی دنیا سے محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گی اور اس کی دوسری مثال کیا ہے کہ تم مال مویشیوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور انہی کے چکر میں رہو گے دین چھوڑ دو گے اسی طرح سے وارودی تم بزرگی اور تم کھیتی باڑی میں مست ہو جاؤ گے یہاں بھی دنیاوی امور میں مشغولیت کا ذکر ہے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مال کی محبت کے ساتھ ساتھ مال میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ تم دین کی نشر و اشاعت چھوڑ دو گے بالخصوص جہاد کو ترکی کر دو گے وہ توقت جہاد کو ترک کر دو گے جہاد کیوں کیا جاتا ہے لے اللہ کلیمت اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس میں یہی نہیں کہ صرف اس سے مراد جہاد بھی سیف ہی ہے اس سے مراد صرف تلوار سے ہی میدان جنگ میں ہی جہاد مراد نہیں ہے جہاد کی جتنی قسمیں ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں دین کی نشو و اشاعت کرنا یہ بھی جہاد ہے قلم استعمال کرنا اللہ کے دین کو توحید کو سنت کو پھیلانے کے لیے اس کی ان کی نشو اشاعت کے لیے حقبات لوگوں میں پہنچانے کے لیے قلم کا استعمال کرنا یہ بھی جہاد ہے اسی طرح سے زبان کا استعمال کرنا بیان و تقریر اور واز وغیرہ کے ذریعے سے دعوت توحید عام کرنا اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی نشویشات کرنا یہ بھی جہاد ہے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تاکہ اللہ کے دین اللہ کا دین پھیلے اس کی نشوشات ہو یہ بھی جہاد ہے تو جہاد بس بھی شامل ہے جہاد باللسان بھی شامل ہے زبان سے جو جہاد جہاد ہوتا ہے اور جہاد بالقلم بھی شامل ہے کہ قلم کے ذریعے سے جو جہاد ہوتا ہے کیونکہ جہاد کا اہم مقصد کیا کہتے ہیں لوگوں کا خون بہانا نہیں ہے جہاد کا اہم مقصد کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں اس کا مقصد بیان فرمایا لے تکون کلیمت اللہ ہی جہاد کوئی شخص سے اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو ایسی صورت میں وہ اصل جہاد ہے اور جہاد کا مقصد کیا ہے دین کی نشو و اشاعت اللہ کے کلمے کو لوگوں تک پہنچانا اسلام پہنچے لوگوں تک اسلام جو ہے لوگ سمجھیں اور اسلام قبول کریں یہ مقصد ہے جہاد کا ورنہ جہاد کا مقصد ہاشا وکلا لوگوں کا خون بہانا اور لوگوں کی کے ملکوں پر قبضہ کرنا لوگوں کی جانیں لینا اور لوگوں کو قید کرنا اور اسیر کرنا یہ مقصد جہاد کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے جب تم جہاد چھوڑ دو گے ہر طرح کا جہاد اس میں شامل ہے کوئی اس کو صرف جہاد بال سیر سے تعبیر نہ کرے بلکہ کیا کہتے ہیں جہاد بالنفس نفس ہے جہاد بالمال ہے جہاد جہاد ہے جہاد بالتحریر ہے ہر طرح سے جہاد جو بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے اور جہاد مانے کیا ہوتا ہے کوشش کرنا جہدینا لنا دین سب النا جو لوگ ہمارے راستے میں کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے یعنی امت جب دنیا میں بالکل مست ہو جائے گی اور جہاد کو چھوڑ دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت مسلط ہو جائے گی اور یہ ذلت اس وقت تک نہیں ختم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ حتہ ترجیح تم یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ دیکھیے مانا آپ سمجھیے اس کو کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی چیزوں کا ذکر کیا کہ ان, ان چیزوں میں تم مشغول ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے جہاد کو چھوڑ دے گے چھوڑ دو گے تو تمہارے اوپر ضلعت مسلت ہوگی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذلت تم سے ہٹائی نہیں جائے گی یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پورا دن مراد ہے اپنے دین کی طرف نہیں لوٹاؤ گے صرف اللہ کے رسول صلاح نے یہ نہیں فرمایا کہ حتہ الى ولا یا کم یا الى طرز ولا جہادی سب یا حتہ تجاہدو یہاں تک کہ تم جہاد کرنے لگ جاؤ یہ اللہ کے رسول صلاح وسلم نے نہیں فرمایا ہے اس لیے جو ہے یہ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جہاد سے مراد یہاں پر دین کی نشو دین پر خود عامل ہونا عمل کرنا اپنے اہل و عیال کو دین کی طرف راغب کرنا اور پھر اگر ضرورت پڑے اور جہاد کے جہاد کے شرائط پائے جائیں تو جہاد کی ضرورت پڑے اور جہاد کی شرطیں پائی جائیں تو جہاد بھی کرو جہاد بھی سیب بھی کرو اس کی بھی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تارہ کی طرف سے ذلت مسلط ہو جائے گی اور وہ ذلت ہٹائی نہیں جائے گی یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ آج کا ماحول آج کا منظر ذرا سا دیکھ لیا اس وقت اور ایک حدیث اور شامل کر لیجیے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا یو شک اندال علیہ کم الم کما تدال اقلت قصعتها کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی ویسے ہی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں آج وہ وقت آ چکا ہے کہ نہیں امت کے اوپر سابق رام نے عرض کیا کہ کیا امن قلت ان یمید کیا مسلمانوں کی تعداد کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ مسلمان کم ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں انتم غصہ ان کا غصہ اس سیل کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی سمندر کے جھاگ کے طرح سے تمہاری حیثیت ہوگی یعنی تم بے حیثیت ہو جاؤ گے سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے وہ سمندر کی لہر اس کو جہاں چاہتے ہیں تھپیڑے مار کر کے لے جاتی ہے کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی ہے تو صحابہ رام نے کیا کہ کس وجہ سے ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ, کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا تو پوچھا گیا کہ وہن کیا چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دنیا و کرایت الموت کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور دین کے راستے میں تمہاری فلائیت اور تمہارا لگنا اور دین کے راستے میں تم محنت کرنا اور کیا کہتے اپنی طاقت قوت جان مال خرچ کرنا چھوڑ دو گے بنیا دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی وہ کراحیت الموت اور موت سے ڈرنے لگو گے موت کو ناپسند کرو گے آج دیکھ لیں آپ آج دیکھ لیں آپ کے دین کی نشو میں لوگ جو ہے بہت ساری مسلحتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں بہت ساری مسلحتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر جی صحیح بات پہنچائیں گے لوگوں تک حق کا اعلان کریں گے حق بات لوگوں میں بولیں گے تو ہمارا بزنس خراب ہو جائے گا اور ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا لوگ معاملات اور تعلقات بند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ اور یا یہ کہ لوگ مار پیٹ کریں گے ہاں اس طرح کی ساری چیزیں شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جہاد بھی شامل ہے کہ آدمی کو خلاصہ یہ کہ آدمی دین کے راستے میں بہت اپنی جان کو پسند کرنے لگے گا اپنی جان کی فکر کرنے لگے گا اپنے مال کی فکر کرنے لگے گا تو آج کا جو ماحول ہے بالکل قریب قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آج کے ماحول میں پوری فٹ اتر رہی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر جو آج ذلت مسلط کی گئی ہے سب سے پہلے ہم کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے ہم خود ہیں سب سے پہلی چیز اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہم خود ہیں ہے کہ نہیں جی بالکل علا مستفا عالم ہاں پورے عالمی پیمانے پر اگر دیکھا جائے تو یہی سب کچھ ہے یہی سب کچھ ہے کہ آج بالکل دین کے لیے دنیا میں ہر آدمی ہر مسلمان مست ہے پیسہ کمانے میں دنیا بنانے میں دولت کمانے میں اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے بارے میں ہاں ہمارے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے اور پھر اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے بارے میں جرعت نہیں پیدا ہوتی ہے جرت نہیں, نہیں پیدا ہوتی ہے ہمت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم کو نقصان پہنچے گا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو بیدار کرے اور امت کے اوپر جو ذلت مسلط کی گئی ہے اس کو خط میں فرمائے اور امت کو دین کی طرف صحیح دین کی طرف یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتہ طرز ہوا دین یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹاؤ اس دین سے مراد وہی دین ہے جو اصلی دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا قرآن و حدیث کوئی اور دین نہیں کوئی اور خیال نہیں کوئی اور فکر نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا سچا پاک صاف دین یہ دین مراد ہے جب تک لوگ اس دین کی طرف نہیں لوٹیں گے تب تک ذلت ختم نہیں ہوگی لہذا ہمیں دوسروں سے شکوا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے اپنی ذات کے ذات کے اعتبار سے اپنے گھر کے پیمانے پر اور پاس پڑوس محلہ علاقہ خاندان کے پیمانے پر پھر آگے چل کر کے جب ایک گھر اور ایک افراد کی اصلاح ہوگی تو گھر کی اصلاح ہوگی گھر کی اصلاح ہوگی تو پھر علاقے پاس پڑوس کی اصلاح ہوگی سماج کی اصلاح ہوگی پھر آگے ایک ملک کی اصلاح ہوگی ایک ملک کی اصلاح ہوگی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اصلی اور سچے دین کی طرف لوٹیں دین کا نام تو آج پوری دنیا میں بہت سارے لوگ لے رہے ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیت آج ثابت ہو رہی ہے اور پیشین ہوئی پوری کر چکی ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اور ان میں سے ایک جماعت ایک فرقہ صحیح ہوگا نجات پا جائے گا باقی بہتر فرقے جو ہے جہنم میں جائیں گے تو آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کتنی جماعتیں اور کتنے کیا کہتے ہیں خیال کے لوگ ہیں کتنے فرقے بڑھ چکے ہیں ہر فرقے کا دعوی کیا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں کیا سب حق پر ہیں نہیں ہٹا ترج و دین کم کو سوچنا ہوگا کہ کس دن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹنے کے لیے کہا ہے سچے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا دین قرآن جو اپنی صحیح شکل میں موجود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں جو آج بھی موجود ہیں محفوظ ہیں اس دین کی طرف لوٹیں گے اور پوری امت جب تک نہیں لوٹے گی تب تک ذلت ختم نہیں ہوگی امت کو چاہیے کہ اپنے اختلافات مسائل قرآن و حدیث کے روشنی میں حل کریں اور اختلافات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کریں اور ایک ہو جائے متحد ہو جائیں اور مل جل کر کے کام کریں مل جل کر کے کام کریں ایک جھنڈے اور ایک آواز کے نیچے جمع ہو جائیں یہ آج کا مطالبہ ہے وقت کا مطالبہ ہے کہ آج مسلمان اس انداز سے اپنے دین کی طرف لوٹیں اس انداز سے اپنے دین کی طرف لوٹیں قال من شفع له عليها فقد اتا بابا حدی حسن حدیث ہے اس کا مفہوم اور ترجمہ معنی یہ ہے حضرت ابو اماما رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے کسی معاملے میں اپنے بھائی کی سفارش کی کسی معاملے میں اپنے بھائی کی سفارش کی اور اس سفارش پر اس کو ہدیہ دیا گیا کہیں کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا کسی کے پاس کوئی گیا کہ بھائی یہ ہمارا کام آپ کروا دیجئے آپ کے تعلقات ہیں اور اس نے سفارش کی اور وہ کام ہو گیا فکر دیا لہو ہے اس سفارش پر اس کو گفٹ پیش کیا گیا اگر اس نے اس گفٹ کو قبول کر لیا تو اس نے سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا فقاب سود کے ایک بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا نصر احمد کی روایت ہے آج کے ماحول میں دیکھ لیں ہم لوگ ہم لوگ جو ہے اپنے مقام اور مرتبے کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی کسی پوسٹ پر ہے سپروائزر ہے مدیر ہے یا جس کی کوئی کہیں پہنچ ہے کمپنی میں یا کہیں اس طرح سے اگر کسی کا کسی واسطے سے ذریعے سے بہت سارے کام اس طرح سے واسطے واسطوں سے ہوتے ہیں اگر ہو گیا اور کسی نے جو ہے اس کو گفٹ لا کر کے دیا اس نے گفٹ لا کر کے دیا اور اس کو قبول کر لیا تو یہ کیا ہے قبول کرنا صحیح نہیں ہے ربا بھی ہے اور رشوت کے اس میں بھی یہ چیز آئے گی بہت ہوتا ہے ایسا آج کل کمپنیوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہاں کمپنیوں میں لوگ جو ہے اپنے واسطے سے کسی کو کام دلا دیے اور کام مل گیا کمپنی میں کسی چیز کا سپلائی کا یا کسی چیز کا تو اب جو ہے اب وہ جس نے سفارش کی اور ریکویسٹ کیا اور تو اس کو ہدیہ اور है وغیرہ ملتا ہے تو یہ گفٹ لینا یہ ہدیہ لینا درست نہیں ہے یہ سود اور رشوت کے بعد میں داخل ہوگا یہاں مراد کیا کہتے ہیں رشوت ہے جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے بات سمجھ گیا کہ نہیں رضی اللہ تعالی اللہ رسول والمرتشی و یہ حدیث بھی حسن ہے امام اللہ علیہ نے اس کی تصحیح فرمائی ہے حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر بناس رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر لانت رشوت کس کو کہتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں ہاں؟ رشوت کس کو کہتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں یہ چیز جو ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے اس سے بچنا چاہیے دینے لینے دونوں سے بچنا چاہیے دونوں اس کی زد میں آئیں گے البتہ البتہ اگر کسی کا کہیں کوئی حق پھسا ہوا ہے کس کوئی کسی کا کہیں حق ہے اور وہ حق نہیں مل رہا ہے اس کو وہ حق نہیں مل رہا ہے تو اب یا تو وہ صبر کرے وہ صبر کرے اور اس پر بڑا اجر اور ثواب ہے اور اگر وہ صبر نہیں کر سکتا ہے اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کچھ پیسہ خرچ کرنا پڑا تو اس سلسلے میں وہ معذور ہے اس سلسلے میں وہ گنہگار نہیں ہے بالخصوص اپنے ملکوں میں دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا کام ایک چھوٹا سا کارڈ بنوانے جائیں آپ پاسپورٹ بنوانے جائیں کہیں کچھ کیا کہتے ہیں اسٹامپ لے جائیں کچھ کرنے جائیں بغیر کھلائے پلائے کام ہونے والا نہیں آپ ایک گاڑی لینے جائیں چھوٹی سی گاڑی لے کے خریدنے جائیں جب تک کچھ نہ کچھ کھلایا نہ جائے آدمی جو ہے وہ کام ہی نہیں ہوتا ہے بہت سارے بالخصوص جو ہے سرکاری دفاتر میں سرکاری کاموں میں یہی ہوتا ہے کہ جب تک آدمی کچھ خرچ نہ کرے کچھ پیسہ نہ لگائے کچھ رشوت نہ دے پھر آدمی کا کام ہوتا ہی نہیں ہے آپ دس چکر دوڑ کر کے جائیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا ایک ساتھ بتا رہے تھے کہ میرا ایک کام کیا کہتے ہیں بجلی کے محکمے میں تھا بجلی کے ڈپارٹمنٹ میں کچھ معاملہ تھا ایسے انہوں نے کہا کہ میں دوڑتے دوڑتے دوڑتے پریشان ہو گیا بڑی مشکل سے کام ہوا دوبارہ پھر مجھے کام پڑا تو میں نے کہا یار اتنا اتنی پریشانی اور اتنا وقت کا ذیاب اور اسی طرح سے اس کام چھوڑ کر کے آدمی جائے ڈیوٹی کا نقصان ہو سب کچھ ساری چیزیں تو اتفاق سے وہیں کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی کہ یہ, یہ کام ہمارا کہا کوئی بات نہیں ہے ہم اس کو دو دن میں کروا دیں گے بس اتنا پیسہ خرچ لگے دو دن میں کام وہ کام جو کیا کہتے ہیں مہینوں دوڑتے ہوئے کام نہیں ہوا بڑی مشکل سے ہوا ہاں اب یہ کام ہو رہا ہے دو دن میں صرف اے. کیسے پیسے کی بنیاد سب لوگ ایسا کرتے تو اگر کہیں کوئی ایسی مجبوری آدمی کی ہے کہ آپ نے حق کو آدمی نہیں حاصل کر پا رہا ہے اور مجبوری ایسی ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو مزید اور مشکل میں پڑ جائے گا بجلی وغیرہ کا معاملہ اگر ہے ایسا خاص کر کے ہمارے یو پی وغیرہ میں بڑا مشکل معاملہ ہے اگر آپ نے اپنا معاملہ صحیح نہیں کرایا تو آپ کے اوپر وہ جو بنا کر کے ادھر ادھر سے کر کے لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کی بل بھیج دیں گے آپ کے پاس بنا کر کے بھیج دیں گے آپ اب آپ آپ نے اس استعمال نہیں کی ہے تو آپ دو لاکھ ڈھائی لاکھ جو ہے کیسے جمع کریں گے اب اس کا کام کیا ہوتا ہے آدمی کہ کچھ لے دے کر کے ہاں چالیس پچاس ہزار میں آدمی کا کام نکالتا ہے مجبوری ہے یہ اس لیے اگر اس طرح کی کوئی مجبوری آدمی ایسی ہو کہ آدمی اس سے نکلنے کا کوئی چارہ اور کوئی راستہ ہی نہ ہو اور مجبوراً آدمی نے اگر کہیں اس طرح سے پیسہ دیا تو ان شاء اللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا تمام علماء اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں بہرحال اگر آدمی بچ جائے تو بہت اچھی چیز ہے وعنه رضی اللہ تعالی عنه ان صلی اللہ علیہ قال آخذ الى ابل ورجال وحسن اس حدیث کے سلسلے میں پہلے بھی کچھ ہے اس حدیث کے ساتھ کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو چکی ہے جس میں جو حدیث سمرا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کو یعنی جانور کو جانور کے بدلے ادھار خرید و فروخت سے بنا فرمایا ہے وہاں پر آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ ایک حدیث اور آئے گی اشارہ کیا گیا تھا تو سمرا بن جد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ طرفین سے ادھار ہو دونوں طرف سے ادھار ہو کہ میں جو ہے آپ کا وہ کیا کہتے ہیں وہ جانور آپ کا خریدنا چاہتا ہوں اپنے جا جا فلاں جانور کے بدلے دونوں میں سے کوئی جانور کو حاضر نہ کر بلکہ دونوں ادھار ہو تو اس حدیث کو اس پر فٹ کیا جائے گا کیونکہ اس حدیث جو, جو ابھی پڑھی گئی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا لشکر تیار کرنے کا حکم دیا یعنی بیت المال سے گرچہ نظام یا اس نام سے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال قائم نہیں ہوا تھا لیکن صدقات کا ایک جو مال ہوتا تھا اور صدقات کے جو اونٹ وغیرہ ہوتے تھے اس کا شمار تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جو صدقات اور زکوٰۃ کے جو اونٹ ہیں ان کے ذریعے سے یا جو جانور ہیں ان کے ذریعے سے ایک لشکر تیار کیا جائے یعنی جن کے پاس اونٹ نہیں ہے ان کو اونٹ دے دیا جائے سواری نہیں سواری دے دیا جائے یعنی پورا انتظام سرکاری طور پر کے جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تو فرماتے ہیں فنا نفادی ابل اوپ کم پڑ گئے اوپ ختم ہو گئے اور لوگوں کو تیار کرنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ صدقہ کے اونٹوں کے بدلے وہ لوگوں سے اونٹ لے لیں خرید لیں صدقہ کے اونٹوں سے بدلے کہ جب صدقہ میں زکات میں جو اونٹ آئیں گے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آخری وقت میں جب فتوحات ہوئی اور پھر جو ہے لوگوں پر زکوٰۃ کر وصول کرنے والے لوگوں کو مقرر کیا گیا اور جانور اسی طرح سے کھجور وغیرہ سب وصول کرنے والے والوں کو مقرر کیا گیا تو صدقے میں اور زکوٰۃ میں اونٹ وغیرہ بھی آتے تھے جانور بھی آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ خرید لو صدقے کے اونٹوں کے بدلے یعنی ادھار اونٹ خرید لو تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عبداللہ بن اللہ بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں لیتا تھا ایک اونٹ دو اونٹ کے بدلے دو اونٹ کے بدلے کے صدقہ کے اونٹ جب آئیں گے تو اس میں سے میں دو اونٹ آپ کو دوں گا ایک اونٹ ابھی لے رہا ہوں گویا کہ نقد لے رہے ہیں اور ادھار دو اونٹ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں تو اس طرح سے پہلے علم نے ذکر کیا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جانور میں جانور میں دونوں چیزیں جائز ہیں جانور میں دونوں چیزیں جائز ہیں یعنی جو سود چھ چیزوں کا ذکر ہوا ہے نا ابھی کہ اس میں ربل فضل اور ریبل نسیا دو طرح کا سود ہوتا ہے ایک زیادتی میں سود ہوتا ہے سو تو سوا سو دے رہا ہے یہ زیادتی میں ہو گیا اور ایک ہوتا ہے ادھار میں سود, ہاں ادھار, میں سود ہاں ادھار میں سود ہوتا ہے کہ جیسے سونے کو سونے سے بدلا ایک نے نقد دے دیا دوسرے نے کہا ادھار دیں گے تو اس میں یہ سود ہے دو طرح کا ہوتا ہے ادھار میں سود ہوتا ہے لیکن جانور میں دونوں طرح کا سود نہیں ہوگا آپ جانور کسی سے ادھار بھی لے سکتے ہیں جانور کے بدلے جانور ادھار لے سکتے ہیں اور یہ کہ اس میں کمی جاتی بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک اونٹ انہوں نے لیا دو اونٹ کے بدلے کہ صدقے کے جب اونٹ آئیں گے تو دو اونٹ دیں گے نہا رسلم ان کامر کیلن و ان کا نہ کرمن بے زبیبن کیلن و ان کا نظر آو بے تعام ذلك انگال متفق کل ہی متفقنزابنا کی تفسیر کئی ہفتے پہلے گزر چکی ہے اور اس حدیث میں اس کی پوری تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضابنہ کی بہ سے منع فرمایا مضابنا کی بے کیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کی تفسیر کیا ہے کہ آدمی اپنے باغ کے پھل کو بیچے اگر خجور کا باغ ہے تو اس کے پھل کو بیچے تول کر کے یا ناپ کر کے مقررہ کھجور کی مقدار سے اس سے منع فرمایا ہے باغ میں کھجور لگا ہوا ہے اس کو بیچ دے اور کہیں ہم آپ سے دس کنٹل کھجور لیں گے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے منع فرمایا اور اگر وہ باغ جو ہے انگور کا ہے تو انگور کے بدلے کشمش یا انگور کے باغ کو کشمش کے بدلے بیچنا یہ بھی جائز درست نہیں ہے اسی طرح سے اگر جو ہے کھیت ہے زراعت ہے کھیت میں سارے دانے اور غلے آ جائیں گے اس کو آدمی بیچے آہ, ناپ کر کے گلے سے کہ اتنی یہ کھیتی میں جتنا غلہ ہے جتنا غلہ کھیتی میں ہے اس کو جو ہے ہم اتنے کنٹل اتنے من گیہوں سے جو ہے ہم بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں تو ان سب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایک صورت مستثنا ہے وہ آگے آ رہی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کیوں ان سب ساری چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں غرر ہے دھوکہ ہے اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ کتنا ہے بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرطب اذا يبس قالوا نعم بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا رتب کے خریدنے سے تمرے کے بدلے رتب یعنی تر کھجور کے کو خریدنے سے منع فرمایا کس کے بدلے سوکھی ہوئی کھجور کے بدلے تو اللہ اس بارے میں پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ایسا کر سکتے ہیں تر کھجور ہو ہاں گیلی کھجور ہو سوکھی کھجور سے اس کو کیا ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں فکال ایون کسو این قسم روتب آب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا رتم سوکھنے کے بعد کم ہو جاتی ہے تو لوگوں نے کہا ہاں کم ہو جاتی ہے ظاہر سی بات ہے گیلی کھجور ہے ہاں اگر وہ جب سوکھے گی تو ظاہر سی بات ہے کم ہو جائے گی بھی اگر تولیں گے اس کو ہاں تو دو کلو ہوگی اور جب سوکھ جائے گی تو ڈیڑھ کلو نکلے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پھر ایسی خرید و فروختیں نہیں ہونی چاہیے اس میں نقصان ہے سود ہے اس سے منا فرمایا حدیث حسن وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان بے کالی یعنی الدین بالدین یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے پچھلی حدیثوں میں گزر چکا ہے کہ دین کے بدلے دین, دین کو دین سے یعنی قرض کو قرض کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا ہے قرض کو قرض کے بدلے منع فرمایا جیسے ابھی کیا کہتے ہیں جانور کو دونوں طرف قرض ہو تو اس سے بھی منع فرمایا ہے دونوں طرف یا یہ کہ کسی کے کسی کے اوپر جو ہے یہاں پر دو صورتیں ذکر کی ہیں اس کو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھ لیں آپ لوگ اسلم نے احمد سے ایک گھڑی پانچ سو روپئے میں ایک سال کی مدت پر ادھار خریدی ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے ایک گھڑی 5 سال کی مدت میں یہ 500 سو روپئے کی میں جو ہے ایک سال کی مدت میں ادھار خریدی کہ ہم یہ 500 سو کی گھڑی لے رہے ہیں ایک سال کے بعد ہم پیسہ دیں گے جب سال بھر کی مدت پوری ہو گئی تو اسلم نے ہاں احمد اسلم احمد سے کہتا ہے کہ میں رقم کا بندوبست نہیں کر سکا مجھے آج سرے نو چھے سو روپے میں Hmm, یعنی سو روپے زائد پر فروخت کر دو پاس سمجھ میں ایک, ایک اسلم نے ایک سودا کیا احمد نے وہ سودا خریدا ایک سال کی مدت میں گھڑی خریدی اور پانچ سو کی جب ایک سال پورے ہو گئے اسلم نے کہا کہ بھائی پیسے لے تو احمد نے کہا کہ ایسا ہے کہ پیسے کا بندوبست تو نہیں ہو سکا ہے میرے پاس ایسا کرو کہ تم اسی گھڑی کو مجھے چھ سو میں بیچ دو اب چھ سو میں بیچ دو تو کیا مطلب ہوا کہ گویا کہ پانچ سو کی جو بے ہوئی تھی اس میں سو ریال کا اضافہ یا سو روپئے کا اضافہ ہو گیا تو جبکہ دین ہے پھر دین کو پھر آدمی بیچ رہا ہے وہ قرض ہے قرض ہے اس کے ذمہ پھر اسی کو پھر بیچ رہا ہے دوبارہ یعنی دو, با دو بار دین کی خرید و فروخت ہوئی تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسا ہوتا ہے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں تو پوچھیے پوچھ لیجئے نہیں تو پھر آگے بڑھتے اگر پیش کرے تو خوشی سے جی جی پتا ہی نہیں کہ میں دے گا نہیں دے گا جی تو کس طرح سے اگر اتفاق ہو گیا ہے اتفاق ہو گیا تو کھلی ہوئی رشوت ہے اتفاق پہلے سے ہے کہ بھائی آپ کا کام کرا دیں گے اتنا ہم کو چاہیے تو یہ کیا ہے یہ تو کھلی ہوئی رشوت ہے اور اگر اس کو رشوت مل رہی ہے تو یہ بھی رشوت ہی ہے کیونکہ دیکھیے حدیث میں کیا ہے دیا گیا اس نے مانگا نہیں اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے آدمی خوش ہو کر کے ہی دے گا تو یہ بھی کرنا صحیح نہیں ہے اسی طرح سے جو ہے پہلے علم کا یہ بھی خیال ہے سلسلے میں حدیث تو میری نظر سے نہیں گزری لیکن ہے شاید اس معنی کی کہ اگر کوئی کہیں کا ذمہ دار ہے مثال کے طور پر کسی شریکا کا کمپنی کا کوئی مدیر ہے اور اس کے تحت کچھ ورکر ہے یا سپروائزر ہے اس کے انڈر میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے کوئی ہلیا قبول نہ کرے کوئی ہلیہ قبول نہ کرے کیوں اس لیے کہ اگر ہدیہ وہ قبول کر لے گا تو اس کا احسان ہو جائے گا اور پھر اس کے معاملے میں وہ دوسرے ورکروں کے مقابلے میں دوسرے کام کرنے والوں کے مقابلے میں اس کے ساتھ وہ نرمی ضرور برتے ہے کہ نہیں جی اس لیے اس لیے منع ہے مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں جو ہے انڈیا سے کچھ خوشبو وغیرہ لایا یہاں کے ایک مدیر کو میں نے پیش کیا تو انہوں نے نہیں قبول کیا انہوں نے قبول نہیں کیا اور بتایا کہ یہ درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ کوئی مدیر ہے مدیر کے تحت سب لوگ کام کرنے والے ہیں خصوصی رعایت ہو جائے چھٹی میں یا اس میں یا اس میں اس لیے اس آدمی کو جو ہے احتیاط کرنی چاہیے اور جو ہے اس سلسلے میں نہیں قبول کرنا چاہیے کہ چلیے ٹھیک ہے اللہ آپ سے ذائقہ دن نہیں مجھے نہیں چاہیے آدمی خوشی ہی سے دیتا ہے آدمی کو کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے اس کا بھی ارادہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہاں اب یہ کیا اللہ کیا ہے اس کو ادر مل جائے گا اشفعو تو جرو کہ سفارش کرو اجر پاؤ اجر حاصل کرو اس لیے جو ہے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے اور اس طرح کی کوئی چیز قبول نہیں کرنا چاہیے مجھے جی تو اس لیے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے آگے آ رہا ہے اور اس کی رخصتوں کے بارے میں ہے تو انشاءاللہ شاء چالیس منٹ ہو گئے ہیں اور اگلے حدرسے میں ان شاء اللہ پڑھنے اس کو صلی اللہ علیہ نبی اللہ محمد وسلم اللہ تعالیٰ دین کے مسائل کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق قدہ فرمائے عمل کرنے کی توفیق قدہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور عمل کی توفیق صلی اللہ علیہ, وسلم. علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ